اور ہم نے اسمان سے برکت والا پان اتارا تو اس سے باغ آگاہی اور اناج کے کاٹا جاتا ہے